مگر جو توبہ کرے اور اعمان لائے اور اچھا کام کرے اور اچھا کام کرے تو عیسوہ کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنی والا مہربان ہے